<clears throat> اس میں یہ دکھائے گا کہ چاند جو ہے اس کی جو حرکت دو قسم کی حرکت ہوتی ہے ایک تو مداری حرکت ہے ایک محوری حرکت ہے جو مداری حرکت ہے اس کی وجہ سے پورا مہینہ بنتا ہے یعنی ایک چکر مدار میں پورا کرتا ہے تو ایک مہینہ پورا ہو جاتا ہے اور جو محبولی حرکت ہے وہ بھی اس کی چاند کی ہے مظاہر ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اس کی محبولی حرکت نہیں ہے لیکن وہ حرکت بھی ہے اور اس کی وجہ سے اس کا اثر یہ پڑتا ہے کہ چاند کا ایک ہی رخ ہماری طرف رہتا ہے اس کے الگ الگ, الگ رخ ہماری طرف نہیں ہوتے یعنی چاند چاروں طرف سے ہم نہیں دیکھ سکتے بلکہ ایک ہی طرف سے ہمیں نظر آتا ہے اور کیا اطراب اس کی نظر نہیں آتی یہ اس میں سمجھائے گا پہلے مطلب آپ دیکھنے کیسے کیا کرتا ہے پھر میں بتاؤں گا یہ کیا کہنا چاہتا ہے اس چکر میں یہ چاند کی مہوئی حرکت نہیں کرا رہا بالکل مہوئی حرکت نہیں کی ان نے اور سو کے ساتھ جس طرف تھا اسی طرف رہا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا دوبارہ آپ دیکھیں گے کہ اس کا نتیجہ ایک حصہ جدھر ہے بس ادھر ہی ہے وہ اس کا نہیں ایسے لڈو کی طرح نہیں گھوم رہی اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جب یہاں ہے تو اس کا یہ والا حصہ زمین کی طرح زمین ہے نا یہ اس کا یہ والا حصہ زمین کی طرف ہے جب یہ چاند یہاں تھا تو اس کا یہ والا حصہ زمین کی طرف آ گیا اور جب یہ چاند ادھر تھا تو اس کی پشت زمین کی طرف آ گئی تھی زمین ابھی دیکھے نا ابھی, ابھی اس کا یہ والی سائڈ اس کی زمین کی طرف آ گئی ابھی اس کی پشت زمین کی طرف چلی گئی ابھی اس کی دوسری چاندی یہ زمین کی طرف آ گئی ابھی پھر دوبارہ سے چہرہ اس کا زمین کی طرف آ گیا یعنی چاروں طرف اس کے زمین والوں نے دیکھ لیے چاروں طرف دیکھ لیے اب جو دیکھیں اس کی حرکت اتنی تیز ہی نہیں ہے جیسے کہ زمین کی ہے زمین اس طرح گھومتی ہے جیسے یہ گھوم رہے है اس طرح گھومتے یہ چاند اس طرح نہیں گھومتا یہ بتانا یہ چاہتا ہے یہ مہربئی حرکت اس کی تیز ہوتی تو اس طرح گھومتا لیکن اتنی تیز نہیں ہے اس کی حرکت ہے کیا کیسی حرکت ہے وہ بھی بتائے آپ کو یہ اس طرح کی حرکت جو کہ سور حصہ زمین کی طرف رہے گا نظر ہے نا یہ سور حصہ ہی زمین کی طرف رہا یہ اور کوئی حصہ ہماری طرف ہوا ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو دیکھیں گے اب دوبارہ دیکھیں گے کہ سورج کی روشنی اس, پہ اس حصے پہ پڑ رہی ہے یہ جو حصہ تھا اس کو تھوڑا سا پیچھے رکھنے جاتا ہوں جہاں اب سورج ادھر سے نکلے گا اس حصے پہ سورج کی روشنی پڑ رہی ہے زیادہ یہ سفید ہے سفید ہو جائے گا اور جو حصہ روشن ہوگا وہ اگر زمین والوں کی طرف ہوا تو نظر آئے گا اور اتنا ہی نظر آئے گا اور جتنا زمین والوں کی طرف نہیں ہوگا وہ نظر نہیں آئے گا اور جو سرخ حصہ ہے وہ ویسے بھی زمین کو نظر نہیں آنا ٹھیک ہے ابھی دیکھنا یہ سورج ہے یہ دیکھو یہ والا حصہ کالا کر دیا ہم نے ابھی دیکھیں یہ والا حصہ جو ہے نا اس کا یہ والا سورکھ جہاں سرخ ہے اس سرخ حصے پہ چاند کی روشنی پڑ رہی ہے سورج کی روشنی پڑ رہی ہے اور یہی والا حصہ ہمیں زمینداروں کو نظر آ رہا ہے اس پہ روشنی نہیں پڑ رہی تو حصہ نظر نہیں آتا ہے اب یہاں پر پہنچا تو یہ روبو جو ہے نا یہ والا روگو یہ چاند کا یہ زمین کی طرف ہے تو لہذا یہ نظر آ رہا ہے یہ زمین کی طرف نہیں ہے نظر نہیں آ رہا اگرچہ روشن ہے یہ اور یہ والا حصہ روشن ہی نہیں ہے پورا تو لہذا اس وجہ سے نظر نہیں آئے گا جب یہاں پہنچے دیکھو سارا سرخ رنگ ادھر آ جائے اس کا مطلب یہ کہ یہ والا سارا حصہ جو ہے نا زمین کی طرف ہے اور زمین والوں کو نظر آئے گا <coughs> اور روشن بھی یہی ہے تو زمین والوں کی طرف یہی ہوگا یہ نظر آئے گا سارا اب دوبارہ کم ہونا شروع ہو گیا یہاں جب پہنچے گا تو آخری تر بھی یہ والا حصہ کو نظر آ رہا ہے اور روشن بھی یہی ہے لہرا یہی نظر آئے گا اور یہ والا حصہ تو کالا ہے سیا ہے زیادہ نظر نہیں آئے گا پیچھے والا یہ ایسے کرو پھر دوبارہ سے حق چلا گیا اب یہ میرا حصہ زمین پہ نظر نہیں آئے گا کیونکہ وہ سیاہ ہے اور جو روشن حصہ ہے دوسری جانب کا لہٰذا وہ ویسے بھی نہیں دیکھتا اس میں زمین کی تین ہرکتیں دکھائی یہ زمین کا محبر ہے جو سورک نکالا ہے اس نے یہ والا یہ مہبر ہے زمین کا یہ خطح استوا تھا یہ جو خط استوا زمین کا اس کی مہادات میں یہ انہوں نے ایک دائرہ بنایا ابھی جو سورج کی روشنی جو بڑھ رہی ہے وہ اس حصے پہ بڑھ رہی ہے سورج اس طرف ہے تو اس یہ حصہ روشن ہے بالکل برابر سیدھ میں ہیں دونوں زمین اور سورج سیدھ میں ہے بالکل زمین کو بھی سیدھا کیا ہوا ہے فی الحال جب سیرہ کیا ہوا ہے روشنی یہاں سے ادھر تک ہے اور ادھر سے ادھر تک ہے یعنی پورا آدھا کوڑا روشن ہے آدھا کورا اس کا محور سے لے وہاں تک یہ اندھیرے میں ہے ابھی زمین کا انہوں نے مدار بنایا مدار یار ہے کہ زمین نے ادھر گھومنا ہے ایسے ایسے گھومے گی زمین یہ ختیش دوا کی مہازا سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ ایسے رکھا ہے کہ ختیش دوا اس زمین کے یہاں پر ہے اب اس کو ترچھا کرے گا کیونکہ ساڑھے تیئی درجے یہ جھکی ہوئی ہے یہ دیکھو اس کو انہوں نے ترچھا کر دیا ترچھا کر دیا اب یہ دیکھو یہاں سے ادھر اندھیرا ہو گیا ادھر روشنی ہو گئی پہلے ایسے ساتھ اس کے اوپر روشنی پڑ رہی لیکن ابھی چکانے کی وجہ سے रोशनी इधर से यहां तक आ गई इधर तक आ गया है तो ये के झुका दिया उसको अब घूम भी रही है अभी हो हुए ये जा रही है फिजाब के मौसम में خزا کے موسم میں کہتا ہے کہ یو کے فیل اس کو قریب کر کے دکھائے گا کہ یو کے فیل بن جاتی ہے ایسے فضا میں روشنی یہاں پر نہیں ہوتی ہے اسی لیے بارہ گھنٹے کا دن بارہ گھنٹے کی رات ہوگی یہ کتے سرطان ہے خطے جدی ہے ابھی دن گھوم رہی یہ, یہ سردی کا موسم ہے سردی के موسم میں देखिए کیا ہوتا ہے جو نیند کے اوپر روشنی یوں پڑ رہی ہے تو لہٰذا یہ والا حصہ جو ہے نا یہ دہرے کچھ بھی ہے شمالیہ ادھر دہرے کچھ بھی ہے جنوبیا یہاں تک تو ادھر ایسے روشنی پڑ رہی ہے سورج گیا کہ درمیان سورج پہ یہاں پڑ رہا ہے قطع جدی کے سامنے سورج ہے سردی کا موسم ہے جدی کے سامنے ہے سورج زیادہ ادھر سے تو سیدھی روشنی پڑ رہی ہے لیکن باقی جو ہے وہ سارا کا سارا ادھر ترچھیے ادھر ترچھیے ادھر ترچھیے اچٹ کے بڑھ رہی ہے سیدھی روشنی یہاں سورج کے سامنے ہے زیادہ یہاں گرمی ہوگی اور ادھر سردی ہوگی اگر یہ <Zipra> دیکھیں یہ دائرہ دہرے بتمیشمالیہ ہے دائرہ پود بھی ہے ہے اور یہ کتے سرتا نے یہ خطے جدی ہے سورج یہاں خطے جدی کے سامنے ابھی سورج خطے جدی کے سامنے یہاں سے روشنی کاٹ رہا ہے تو لہٰذا یہ والے جو علاقے ہیں یہاں والے اس میں بالکل سورج نہیں نظر آئے گا چوبیس گھنٹے زمین نے چکر لگانا لیکن یہاں سورج نظر نہیں آئے گا ادھر اندھیرے اندھیرا اور ادھر چوبیس گھنٹے دن رہے گا یہ والے علاقے چوبیس گھنٹے دن رہے گا یہ روشنی ہی روشنی ہوگی نا جو دانس بندے میں چار بندے کیا منگی اب پھر گزارا سے چکر لگا ابھی آ گیا دوبارہ باہر کے موسم میں باہر کے موسم میں پھر فتیش کی کے سامنے سورج آ جائے گا کر کے دکھائے گا یہاں سے فتیش د کے سامنے سورج ہے زیادہ یہ بالکل درمیان درمیان میں ہے اور بارہ گھنٹے کا دن بارہ گھنٹے کی رات پوری دنیا میں دوبارہ سے گرمی کا موسم آ گیا ہماری گرمی ہے ابھی دیکھے پھر دوبارہ ہماری گرمی موسم ہے دی. اس میں ہم لوگ یہاں گئے ہیں ادھر ایسے گھومیں گے <coughs> یہ کتے سرطان ہے خطے جدی ہے سورج اس خطے سرطان کے سامنے ہے یہاں پر ایسے یہ دیکھ لیں یہ یہاں کراچی ہے سواگی یہاں پر ہے ادھر اوپر جو اوپر سواگی ہے تو یہ یہاں سے ایسے گھوم رہا ہے تو اکتیس افان سے اوپر روپا کدھر جائے گا یہ سواگی سورج تو بولو کہ یہاں سے ادھر سے آئے گا اور سے چلا جائے گا ادھر تو اس میں ہوگا یہ کہ پہلے جو ادھر تھی یہ زمین تو یہاں پر دن تھا چوبیس گھنٹے اور ادھر چوبیس گھنٹے رات تھی اب ادھر چوبیس گھنٹے دن ہے اور ادھر چوبیس گھنٹے رات ہے یہاں سے سال پورا ہو گیا اور اس وقت سے यहां کر یہاں گھوم گئے ہم لوگ تو یعنی چھ مہینے یہاں یہ بالکل کچھ بھی شمالی ہے یہاں جو لوگ ہوں گے لوگ ہیں نہیں وہاں لیکن یہاں جو اگر کوئی خدا نخواستہ آدمی ہوگا تو وہ چھ مہینے دن میں رہے گا اور ادھر ہوگا وہ چھ مہینے رات میں رہے گا پھر گرمی کا ادھر چلا جائے گا پھر یہ والے رات میں رہیں گے یہ والے دن میں رہیں گے کنارے آتے نہیں آتے کبھی آ جائے گا یہ اور ڈنمارک نظر نہیں آ رہے انہوں نے کیونکہ اس کے اعتبار سے بنایا نہیں ہے نا اور ڈینمارک سوڈنگ یہاں پر ہے یہاں پر یہ جی جی اسپین, جی اسپین ہے یہ جی اسپین ہے یہ یہاں جی برطانیہ ہے یہ یہاں پر یہ ناروے ہے اس جگہ پہ یہ جی ویروارٹک جی بارٹک ہے یہ جی بارٹک ہے یہ ناروے ہے یہاں جی یہ جی سے یہ فن لینڈ ہے یہ سویڈن ہے سویڈن فن یہ ناروے یہاں ایوا لون کے علاقے ہیں لیکن ان میں کیونکہ دائرہ کچھ بھی شمالی سے نیچے ہے اوپر نہیں ہے اس لیے اس میں تھوڑی دیر رات بہرحال لائے گی جو یہ والے علاقے ہیں اوپر والے یہاں بالکل رات نہیں آئے گی ان میں آئے گی یہ نیچے ہے تھوڑا سا یہ پورا سال ہو گیا اس کا زمین کا اب دیکھیے جن دکھا بہار ہے اوپر یہ گھومے گا اور جہاں چونچ سی نکالے گا نا وہ گئے کہ ہم وہ جو علاقے میں رہتا ہے وہی علاقہ اس نے دکھایا ہے کہ اس علاقے میں یہ کیٹین بنے گی اب چونت سی نکالے گا سب جن ہم ये जो रंग की चौन निकाली थी ना उसने उस तरह चली गई अभी आ जाएगी देख लेना ये वह भी कह रहे युवा जगह जो है इसमें सूरज की हरकत ऐसी होगी जैसे यहां तुलू गुरू हो है, इस तरह की हरकत होगी यहां भी आ सकता है सूरज ऊपर भी जा सकता है सूरज ये रात हो نیچے چھوٹا دن ہو گیا چھوٹا دن. چھوٹا دن چھوٹا ہو گیا چھوٹا ہو گیا ابھی بڑا ہونا شروع ہو جائے گا پھر دوبارہ ہمارے تھے کہ چاند کی سڑک زیادہ کیوں ہے وہ بھی دکھائے گئے سورج ہے زمین ہے زمین گھوم رہی ہے ابھی دیکھیں زمین یہاں سے چلنا شروع کیا نشان ہے ایک سال میں یہ چکر پورا ہوتا ہے اس کا اب وہ جو ساڑھے تیئیس درجے کا جھکاؤ وہ دکھا رہے ہیں یہ مدار پر ایسے چکر لگاتی ہے اور اس پر اس کا ہی جو جھکاؤ ہے یہ کیونکہ اس کے خط استع کے سامنے بنایا ہوا کہ خط استوا کے دائرے اور اس میں ساڑھے تیئیس درجے کا فاصلہ ہے یہ ساڑھے تیئیس درجے دکھائے گا ये कहते हैं कि इसकी तीसरी हरकत है ये जो अभी मेहर घूम रहा है ना ये मेहर ऐसे एक चक्कर लगाएगा یہ بہت سست ہے لیکن دہرا یہ حرکت ہے اس کی تیسری اس کی وجہ سے یہ جہاں آپس میں مل رہے تھے پہلے یہاں تھا یہ سبز نشان اب یہ آستے آستے ادھر کو کھسکتا جائے گا مشرق کی جانے یہ جوڑ لگا ہوئے نا یہ جو ایک دائرہ یہ والا ہے اور دوسرا دائرہ یہ والا ہے یہ دونوں آپس میں آگے ادھر کھسکتے جائیں گے یہ تیسری حرکت ہے زمین کی ابھی ہم نے چاند بنایا چاند کہتے زمین کے جو پتےس کی ہے اس سے اتنے درجے ادھر کو نیچے ہیں خط استوار سے ہی کرتے یہ چاند یوں حرکت کر رہے تھے ایسے گھوم رہا ہے یہ اس کی چوتھی حرکت بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ پہلے دم ایسے گھومتا تھا فقط لیکن یہ ایسے گھومنے کے ساتھ یہ ایسے ایسے بھی کرتا ہے ایسے ایسے یہ کہتے ہیں زمین کی چوتھی حرکت کی رجمان صاحب سو گئے فرنٹ سیٹ پہ سو گئے اس کی چوتھی حرکت کی طرف چار حرکتیں اس کی آئیں گے اتنی حرکتیں ہماری زندگی کر رہی ہے چار, چار حرکتیں کر رہی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے شکر ہے اللہ کا نہیں پتا چلتا اگر پتا نہیں چلتا ہوتا کس آئی دن خوشاب کرتے بہت سست ہے بک کی حرکتیں سست ہیں اور فرق تیز ترین حرکت اس کی ہوئی ہے جو یہ یہاں سے ہمیں سوچ چلتا دکھائی ہے یہ سب سے تیز حرکت ہے لیکن یہ چیز حرکت بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے سنائی احساس نہیں ہوتا اس کا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی جتنی بڑی چیز کے اوپر سوار ہوتا ہے اتنی حرکت کم محسوس کرتا ہے اگر آپ چھوٹی سی کشتی میں بیٹھیں گے اور اس میں آپ سفر کریں گے تو تھوڑا سا پانی ہلے گا تو آپ کی کشتی ہلے گی لیکن اگر آپ بہت بڑی کشتی میں جہاز میں جہاز میں बहुत बड़ा जहाज है तो वो थोड़ी बहुत हरकत उसको वैसे भी नहीं लाएगी और हालांकि वो चल भी आएगा लेकिन आपको एहसास नहीं होगी बड़ी लाइन भी आएगी उसको भी आराम से वो सहार जाता है तो जितनी बड़ी चीज होगी उसके ऊपर अगर आप सवार हैं आपको हरकत महसूस नहीं होगी छोटी चीज के ऊपर आपको हरकत ज्यादा महसूस होगी तो जमीन तो बहुत बड़ी है इसलिए इसकी हरकत हमें महसूस नहीं हो रही شمال جنوب یہ کیوں تبدیل شمال جنوب تبدیل کیوں نہیں ہوتے اس کے جواب بنانا پڑے گا یہ لوگ اس کا اثر جو مدار ہے ہماری زمین کا وہ ایسے بے سبھی ہے ادھر جب قریب آتی ہے نا تو یہ تیز چلتی ہے اور جب دوبارہ سے ادھر اس کی رفتار سست ہے جتنی سورج سے دور چلی جائے گی اس کی رفتار سست ہے مدار میں اور جب راستے ہو گئے نا بالکل ہی اب جیسے قریب آئے گی تھوڑی تیز ہونا شروع ہو جائے گی جب بالکل قریب گزرے گی تو فورن جائے گی देख पा बहुत तेजी के साथ गुजर रही है गर्मी लगती है ना इतनी जल्दी चली जाती है तो ये जो साल तीन सौ पैंसठ दिनों का होता है ये तीन सौ पैंसठ दिन का या तीन सौ छियासठ दिन का ये औसत है हमारा रोजाना का दिन जो है ना रोजाना दिन हम जो देखते हैं कि वो घंटे का ये चौबीस घंटे का औसत दिन है नफी हकीकत जमीन का ये जो हरकत है آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو آپ ایس ڈی این جو دیکھتے ہیں ایس ٹی این وہ کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے وہ اسی وجہ سے کہ زمین کی حرکت کبھی سست ہو جاتی ہے کبھی تیز ہو جاتی ہے کبھی جلدی چیک اپ پورا کر لیتی ہے کبھی تھوڑی سی پفتائی سے پورا ہے پھر ہم اس کو اوسط دن چوبیس گھنٹے کہہ دیتے ہیں ورنہ پھر اوسط دن چوبیس گھنٹے ہے یہ طول ال برد اور ارزل برت کو سمجھایا ہے اس نے کہ طول اور عرض ہوتا کیا چیز ہے اور اس کے اندر جو زاویہ بنتا ہے ہم کہتے ہیں فتح دیوا سے زاویہ تو زاویہ کا مطلب کیا ہے یہ کسی جگہ چلا گیا ہے کسی دریا کے اوپر اس کا پل ہے اب یہ کہتے ہیں کہ دو قسم کی میں لکیریں لگانی ہیں یہ والی لیٹیوڈ کی ہیں یہ لانگیٹیوڈ کی لکیریں ہیں اب لیٹیوڈ سمجھائے گا پہلے یہ دو خطوط ہیں یہ لیٹیوڈ کو خطوط کہلاتے ہیں یہاں سے کہتے ہیں کہ ادھر سے یہاں تک یہ ایک ڈگری ہے اور ایک ڈگری کے دوران درمیان میں انہتر مائل بنتے ہیں سکسٹی نائن مائل یہ ایک ڈگری کے درمیان میں ہے یہ تو بہت ساری ہے یہ قطوط ایسی لگائے بہت بے شمار کتوتے ہیں یہاں سے یہ بتیس ارض ہے یہ تینتیس ارض ہے یہ درمیان میں بہت ساری سارے ساٹھ لائن لگانی ہے ایک درجے کے اندر ساٹھ منٹ ہوتے ہیں یہ ساٹھ منٹ ہیں پھر ایک منٹ میں ساٹھ سیکنڈ ہوتے ہیں یہ اکویٹر ہے فتیش کے واقع یہ خط سرتان یہ خط جدی یہ منتقا ہاروا بتا دیا ادھر کے کتنے چاروں موسم اس طرح کے ہوتے ہیں سردی نہیں ہوتی سردی نہیں دکھائی اس نے یہ آرکٹک سرکل ہے دو ہزار بیس میں یہ منت کا موت دلا ہے اس میں چار موسم دکھا دیں mm -hmm. سردی بھی اچھی گرمی بھی بہار بھی پیش آئی یہ چول بر یہ کتنے شیمالی ہے پرائمرین یہ وہی वही کا का گرینچ ہے یہ گرینچ یو کے سین ڈیگو یہ کینیڈا کے شہر ہے اس کا ایتہسک غرت یہ ہے اور اس کا طور ورت یہ ہے ایک سو ایک سترہ درجے نو منٹ پچیس یہ ویسٹ से घूम रही है यह प्राइम मेरिटिन आ गया ये वाला ये ड्रेज का हथ ये अमेरिका का और ऊपर कैनेडा है इसका हो गया। इसमें ये दिखाएगा कि کتنی کتنے بڑے ہیں یہ بھی زمین ہے اس کا سائز یہ ہے اور یہ سے یہ سینٹرل میں یہ جوپیٹر یعنی مشکری ہے یہ, یہ زہل ہے اس کے سامنے زمین یہ نظر آ رہی ہے سورج کے سامنے اور مشتری یہ نظر آ رہا ہے اب سورج جو ہے نا یہ, یہ ہے اس کے سامنے یہ ایکٹروس ستارہ ہے یہ اتنا بڑا ہے یہ سورج اتنا چھوٹا ہے وہ ستارہ جو ہے نا وہ کدھر یہ رہ گیا سورج کدھر ہے یہ یہاں है یہ اس کے سامنے پھر یہ ایک اور ستارہ ہے یہ پسٹل اسٹار ہے اس کے سامنے کچھ نظر نہیں آ وہ کدھر گئے یہ اس سے بھی بڑا ستارہ ہے کدھر کے لارجیسٹ ہے اب کہتے ہیں کہ یہ جو لارجیسٹ ستارہ ہے سب سے بڑا جو ستارہ ایک ستارہ ہے اس کا یہ کتنی جگہ انہوں نے کاٹی جو نظر آ کتنی جگہ انہوں نے کاٹی ہے وہ کاٹ کر یہ بڑی کر کے لائے ہیں ٹھیک ہے اس نے کہتے ہیں سورج ایک اس جگہ پہ کہیں ہے سورج کی یہ کیفیت ہے اتنا سائز ہے سورج کا جبکہ سورج شروع میں کتنا بڑا تھا وہاں نے دیکھ لیا ہماری زمین کے اعتبار ہے اب یہ بتائے گا مجھے کوئی یہ کہ مجھے گاڑیاں نظر آ رہی ہیں کسی جگہ پہ گاڑیاں کھڑی ہیں یہ زمین ہے ہماری اس کو زوم کر کے جا رہا ہے ہوگا چھوٹا کر کے یہ کون کہ آپ سمجھے جہاز میں آپ بیٹھے ہیں اوپر جا رہے ہیں ہائی جہاز میں جاتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے یہ امریکہ ہے اس کی جیلیں یہ زمین اتنی چھوٹی کرنی ہے یہ زمین گھوم ہے ابھی آپ کی سورج کے سامنے یہ زمین ہے یہ سورج پھر گھومتے گھومتے دور جا رہے ہیں ये सूरज है ये सारे सयारे जो है ना छह सौ नौ ये घूम रहे हैं इसके के ये जमीन घूम रही है کا سائز کہتے یہ اتنے کلومیٹر یہ اس کے سامنے یہ ہے اس کا سائز یہ ہے اس کا سائز اتنے کلومیٹر ہے زمین کا اتنا ہے, ہے. پروٹو کے سامنے زمین اتنی بڑی ہے پھر زمین یہ نیپچون ہے یورینس ہے کے سامنے یہ زمین نظر آ رہی ہے پھر یہ مشتری ہے زہر ہے اس کے یہ ہلکے ہیں یہ سورج ہے اس کے سامنے وہ یہ چلے گی یہ اتنا بڑا ہے سورج کے سامنے یہ ہے ستارے کے سامنے سورج یہ نظر آ رہا ہے پھر پلکس کے سامنے سورج وہ ادھر پیچھے چلا گیا ایک کے سامنے سورج ہو رہا اب اس کے سامنے سورج وہ پتنگ پیچھے نہ سامنے وہ چلا گیا سورج میلے نہیں نظر آ رہا ابھی پتہ اس کے سامنے وہ ہو گیا یہ پسٹل اسٹار سب سے بڑا ستارہ ان کو یہ محسوس ہوا ہے لیکن اس سے بھی بڑا یہ لگا ہے وہ پہلے والے میں اس کو سب سے بڑا کہہ دیا تھا یہ آ گیا یہ سب سے آخری والا پسٹل میں یہ والا اسی کو آخری کہا تھا سورج خود بھی ایک حرکت کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر یہ زمین ڈھونڈ رہی ہے سورج کی یہ خود زمین ڈھونڈ رہی ہے اس کی میوری حرکت ہے یہ زمین کی مداری حرکت ہے سورج کی گئی है ہے یہ پھر زمین کی مداری حرکت یہ والی ہے اور سورج بھی ادھر سے ادھر کی طرف جا رہا ہے کسی طرف یہ سورج کا ہیلیکل موشن اس کو کہتے ہیں ہیلیکل موشن موشن تو یہ سورج کی جو حرکت ہے وہ والی دکھائی جائے پہلے سال میں زمین یہاں تھی اگلے سال زمین یہاں ہے سورج کی کوئی چکر جب پورا کیا اس نے اور اگلے سال پھر یہاں کہیں ہوگی اس کی سورج کی اسپیڈ جو ہے نا گیارہ کلومیٹر فی سیکنڈ ہے یہ جو بھاگ رہا ہے اسے جا رہا ہے گیارہ کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سورج جا رہا ہے اسے یہ کچھ وہ تھی چیزیں جو چیزیں جو ہمارے سمجھنے کے لیے ہوتی ہیں اب یہ جو چاند کی جو حرکت ہے ہمیں روزانہ جو چاند اور سورج گرو اور گروپ ہوتے نظر آتا ہے اس کی ایک مشن انڈ بنائی ہوئی ہے اور یہ وقت حساب کتاب کے ذریعے سے بنائی ہے تقریبی نہیں ہے حساب کتاب کے ذریعے سے بنائی ہے مثلا آج کے دن جس وقت سورج غروب ہوگا اسی وقت بھی غروب ہوگا یہ اسی اتوار سے بنائی ہے اس کو میں کر دیتا ہوں ابھی ناؤ کے اوپر اور اس میں پوزیشن دی ہوئی ہے سواوی کی سوابی کی دے دیے چل ٹھیک ہے ابھی اس وقت یہ ساؤتھ ویسٹ یعنی جنوب مغرب جنوب مغربی جانے گئی ہے یہ ایسے ہیں نوری کماری ادھر ہے یہ مغرب ہے چاند جو ہے ہمارا یہ رہا ادھر سورج یہ رہا یہاں پر سورج ہے آج تاریخ کون سی نہیں اٹھائیس تاریخ ہے سولہ تو ہے اٹھائیس اٹھائیس رگو شانی ہے کب انتیس کی چانونی ہزار رہے گا یہ بھی ہو اب دیکھ لینا کہ میں اس کو آگے چلاتا ہوں دس سیکنڈ فی ٹیپ میں اس کی اسپیڈ بڑھا رہی ویسے خود چل رہا ہے لیکن اسپیڈ میں اس کی بڑھا دیتا ہوں सूरज इधर है चांद इधर है आगे आगे जा रहा है तो पहले जाएगा चांद आगे है तो चांद ग्रूब हो जाएगा चांद उ गया ये चले गया चांद नीचे और सूरज उूब होगा तो इधर अंधेरा हो जाएगा अभी देखो अंधेरा हो गया चांद भी नीचे और یہ شبق آپ کے ہیں یہ ان کی ایکوریٹ نہیں ہے یہ تو فکت ایسی شبق بنائی لیکن اب اوپر ستارے جانا نظر آ رہے ہیں میرے وہ چاند ادھر چلا گیا سورج بھی نیچے چلا گیا ہے یہ ہماری ملکی وے ہے جو ہماری کہ پشا ہے دودیا راستہ جس کو کہتے ہیں وہ یہ ہے نہیں کریں یہ منہ ہم نے پہلے ہمارے مغرب کی طرف منہ تھا اگر ہم نے مشیق کی طرف منہ کر لیا وہاں سے ستارے اوپر نظر ہیں ان میں سے ہر ستارے کا نام اس کے پاس موجود ہے یہ دیکھو یہ نام اس کا ہے یہ جس کے اوپر ہاتھ رکھوں گا اس کا نام بتائے اس کا نام ہے اس کا نام ہے یہ بھی نام ہے <تصفح> تاریخ دکھاتے ہیں پہلے سورج جاتے کیا ٹائم ہوا بھائی ابھی دو بجنے والے دو بجنے والے ہیں رات کو دو بج گئے تین بج گئے ابھی تین بج گئے ہیں ये देखो ये ये मुश्तरी है अगर आप सुबह देखोगे ना सुबह तो सुबह आपको मुश्तरी इधर एक बड़ा सितारा तुलू होता हुआ नजर आएगा ये मिलती हुई है द्वितीय रास्ता अभी देखो तुरू होने वाला समझ ये जो सितारा है ये ये विघा है बहुत बड़ा सितारा कहता है ये विघा अभी देखो सूरज शादी कारण होना बना दिया इसने सूरज देखें कहां से टू होता है अब देखो ये चांद नजर आ रहा है नीचे है अभी रुके चांद है ये और सूरज इससे पीछे था आज देखना चांद और सूरज में कितना फासला रहेगा कल सुबह ही है जो सुबह आएगी इससे अगर थोड़ा सा आप ये देगा ये तो दे दो सितारे नजर आ रहे हैं ना ये देखिए ये है अतावत और ये है जुबल یہ اتارود ہے یہ صبح سویرے آپ کو یہاں نظر آ جائے گا جو ہے کہ مشرق اور شمال مشرق ان کے درمیان میں یہ جو ستارہ ہے یہ ویگا ہے بہت بڑا یہ درختوں کے پیچھے سے سورج گرو ہو گئے چاند اور سورج دیکھو بالکل ابھی ساتھ ہیں नजर आ रहे ना जान थोड़ा सा सूरज से पीछे रह गया है मामूली सा कल को अब फिर दोबारा एक चक्कर पूरा करेगा जाने दें इसको इसी سورج یہاں سے طلوع ہوا ہے ادھر سے طلوع ہوا ہے اور ادھر ادھر ایسے گھوم کے آئیں گے ابھی چاند جو ہے نا وہ سورج کی جو سفید روشنی ہے جو حل ہے اس سے باہر نہیں نکلا میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا ابھی چاند کی بھی شکل یہ ہے ٹھیک ہے اس کا کوئی ویسے کاش بنی نہیں ہے اور ہلکا سا نشان نظر آ رہا ہے وائٹ سا لیکن وہ یہاں اسکرین پر نظر نہیں آ رہا ہے اتنے قریب سے تو وہاں سے کہاں نظر آئے گا یہ ہلکا سا معمولی سا نشان نظر آ رہا ہے یہ اس کی عظمت چاند کی ہے اس کا الٹیوڈ یہ ہے گیارہ درجے اور اکتالیس شریعے چار منٹ جس کا ارتفایا بھی اور یہ جو سورج ہے سورج جو ہے نا وہ آٹھ درجے اور انیس تکے وہ گیارہ درجے یا آٹھ درجے گیارہ اور آٹھ میں کتنا درجے کا فرق ہے تین درجے تین درجے کا پیغل تین درجے چاند और ہے اور یہ سورج نیچے ہے چاند اوپر ہے پکڑ تین درجے اور تین درجے کے اندر یہ سورج کا جو بڑا آلہ ہے بڑا روشنی کا گولہ ہے اس میں سے بھی ابھی باہر نہیں نکلا چاند اگرچہ پیچھے ہے سورج پہلے گروپ ہوگا اور چاند بعد میں گروپ ہوگا سورج کے گروپ کا دیکھنا وقت جائے گا یہ سورج کے گرو کا وقت ہے پانچ بج کے چوبیس منٹ ٹھیک ہے یہ سورج کے گرو کا وقت ہے اور چاند کے گرو کا وقت ہے پانچ بج کے چوالیس منٹ چوبیس اور چوالیس کتنا ہو ہوگا بیس منٹ تو چاند بیس منٹ بعد میں گرو ہوگا لیکن ابھی تک اس کی شکل بنی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی شکل نظر نہیں آ رہی تو کل جب آئے گا تو آج تو چا... بیس منٹ بعد میں عروق ہوگا اور آج آج بھی کل تو بیس منٹ بعد میں ہوگا لیکن اس کے بعد پھر جب شکل بن جائے گی اس کی رات رات میں کسی طرح کی شکل بن جائے گی لیکن صبح جب شروع ہوگا تو شروع ہوتے وقت تو سورج پہلے شروع ہو جائے گا اور چاند بعد میں ہوگا तो सूरज की रोशनी ज्यादा होगी तो नजर नहीं आएगा शकल तो बनी हुई है उसकी हल्की शकल होगी उसकी बनी हुई उस वक्त नजर नहीं आएगा फिर शाम तक वो नजर नहीं आएगा क्योंकि सूरज रूप आएगा तो जब सूरज रूढ़ होगा तो फिर चांद नजर आएगा तो जब सूरज रूप होगा फिर चांद नजर आएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कल के जो बीस मिनट बीस मिनट का फर्क था उसके अंदर चौबीस घंटे मजीद शामिल हो जाएंगे ठीक है ना चौबीस घंटे बजे अब 24 घंटे में जितना पीछे रहता है उतने मिनट का फर्क हो जाएगा उसका वो हो सकता है दें इतने हर दिन पचास बावन पचपन कितने मिनट हर रोज उसके लग जाते हैं अब देखने कितनी देर लगती है उसको कल इसको मैं आगे चला देता हूं जाने दे इसको یہ نا یہ غروب ہونے والا ہے یہ مغرب بھی جانے میں ابھی چاند غروب ہونے والا ہے ٹھیک ہے ابھی غروب ہوا نہیں ہے اس کو میں آگے کر دیتا ہوں تاکہ غروب تو, تو ہونے والا ہے لیکن اس کی شکل کیونکہ ہے ہی نہیں بالکل بنی بھی نہیں ہے اس لیے نظر بھی نہیں آئے گا اب کل غروب کے وقت کیا اس کی کیفیت ہوگی وہ میں دکھا دیتا ہوں अठारह तारीख परसों की तारीख है और इसको मैं थोड़ा सा पीछे कर लेता हूं सूरजवासी नजर आ जाए और देखिए आज है चांद यहां कहीं हून जहां लिखा हुआ है इधर चांद है ये ये चांद है सूरज है यहां तो कल तो चांद है यहां इस जगह भी आज है यहां इतनी दूर है और सूरज जब रू होगा तो उस वक्त चांद पीछे रह जाएगा अभी یہ سورج غروب ہو گیا یہ چاند پیچھے رہ گئے اس کی دیکھی کتنی شکل بنی ہوئی ہے یہ دیکھی اتنی شکل بنی ہوئی نہیں ایسی شکل اس کی بن گئی ہے تو اب اہمکن ہے کہ اگر اس کے قواعد پورے ہوئے تو نظر آ جائے اور کتنی دیر کا فرق ہے اس کا سورج گرو ہو گیا اور یہ تقریباً گیارہ درجے چھتیس دٹی کے یہ پیچھے ہیں تو گیارہ چھتیس اس کا مطلب یہ کہ تقریباً پونے بارہ درجے ساڑھے گیارہ درجے اوپر بلندی ہے اس کی تو ساڑھے گیارہ درجے بلندی ہے تو اگر اس کی روشنی پوری ہوئی تو یہ نظر آ جائے گا روشنی پوری نہ ہوئی دیکھ لیں گے اس کو لیکن آج تیس تاریخ ہو جائے گی تو نظر ہی آئے گا کچھ ہونا نہیں ہے مطلب تیس تو کل تھی ٹھیک ہے یہ اس کا ابھی یہ کچھ دیر بعد وہ ہوگا کتنی دیر بعد عرو ہوگا یہ اس کو اگر ہم دیکھیں یہاں سے اس کا سورج کی تو معلوم ہے اس کے چھ اڑتیس ہے وہ پانچ چوبیس ہے تو پانچ چوبیس اور چھ اڑتیس تو ایک گھنٹہ دس منٹ تو سورج کے اروپ کے ایک گھنٹہ دس منٹ بعد یہ ہوگا تو کافی وقت ہے تو کافی وقت ہے تو اس میں نظر بھی آ جائے گا آرام سے تو یہ اس کی حرکت ہوتی ہے یہاں پر اور یہ حرکت ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے تکا لگا کے بنائی یہ مرکز حساب کتاب کے اعتبار سے جو کلیات ہوتے ہیں جس طرح سورج کے طلوع غروب کے کلیات ہیں اسی طرح چاند اور طلوع غروب کے اس کے بھی طلوغ غروب کی کلیات ہیں ان کے ذریعے سے حساب لگاتے ہیں کہ اس کی کتنی روشنی ہوگی اور کتنی نظریہ دیکھیں ابھی یہ انہوں نے روشنی بنائی ہے سورج کی سورج کی جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کے قریب قریب سرخ روشنی ہوتی ہے اس سرخ روشنی سے اگر سورج باہر نکل جاتا ہے چاند باہر نکل جاتا ہے تو آسانی سے نظر آتا ہے اگر سورخ روشنی کے اندر اندر ہے یہاں قریب قریب ہے تو پھر یہ نظر نہیں آتا بیشے کو پیچھے ہی رہ گیا وہ لیکن سرخ روشنی اور یہ کیونکہ چاند کی شروع والی کاش جو ہوتی ہے یہ بھی سرخ رنگ کی تقریباً ہوتی ہے بھولے رنگ کی تو اور روشنی یہ بھی اسی بھورے رنگ کی ہوتی ہے تو ان دونوں روشنیوں کو آپس میں امتزاج ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی آسانی سے نظر نہیں آتا ہے آگے بتا تھوڑے سے جو اوپر رہ جاتا ہے پھر آسانی سے نظر آ جاتا ہے یہ اب ہم تک دیکھتے ہیں کہ جو کچھ ستارہ ہے وہ کیا ہے اور کہاں ہے ہم چلے جاتے ہیں رات کو اور بلکہ آج کی رات چلے جاتے ہیں ताकि आज रात का पता चल जाए चार बजे हैं। पांच तरफ गए शुरू हो गया अब ये हमारी तरफ हमारे पास ये शिमाल की जाने में ये शिमाल है नॉर्थ है ये अहन शिमाल है हमारा थोड़े समय کرتا ہوں یہ دیکھیے چالیس منٹ سات साथ چالیس 40 سات بج کے چالیس منٹ میں ہیں یہاں آپ کو کیونکہ زیادہ اندھیرا کیا ہے میں اس کو تھوڑا سا روشنی والا شہر کیونکہ یہ ہمارا تھوڑا روشنی والا شہر ہے اس لیے میں تھوڑا سا اس کو روشنی والا شہر کر دیتا ہوں چھوٹا شہر چھوٹا روشنی کا شہر ہے یہ دو ستارے نظر آتے ہیں آپ یہ والے یہ جو اس کے اوپر لکھا ہے کوکم ٹھیک ہے یہ عربی کا نام ہی ہے یہ اس کے اوپر لکھا ہے فرقت یہ فرکت اور کوکم یہ دونوں مل ان کو کہتے یہ دوبے کے آگے والے دو ستارے ہیں دبیا اسکر کا تیسرا ستارہ یہ زیٹا ادھر زیٹا ارسا مائنر ارسا مائنر وہی ہے دبیا اسگھر چھوٹا دودھ اور ادھر ایک چوتھا ستارہ ہے جو نظر نہیں آ رہا وہ اگر بالکل اندھیرا گروپ اندھیرا کر دیں گے پھر نظر آئے گا ابھی نظر نہیں آئے گا یہ چوتھا ستارہ بھی ہے <sniff scindles" g Eggly'> اس ستارے کے بعد ایک ستارہ یہ ہے دم والا دوسرا یہ ہے دم والا تیسرا یہ ہے دم والا یہ جو تیسرا ستارہ ہے دم والا یہ کو لوگ بھی ستارہ کہنا ہے ادھر اس کے یہ دیکھیں دو بنا دیا انہوں نے یہ دو بنا دیا انہوں نے یہ اس کے پیٹ کے دو ستارے یہ والے اور یہ تیسرا ستارا یہ دم کے ایک یہ تین سٹا ہے ٹھیک ہے ایشانی تصویر ہے کیونکہ اس کے منہ مٹا ہونا چاہیے آنکھیں آنکھیں تو یہ مسئلہ نہیں سر ہو گیا ٹھیک ہے یہ والا ہے یہ ایسے ہی چوبیس گھنٹے میں ایک چکر لگائے گا ایسے گا جی اس کو میں ابھی تھوڑا سا آگے چلاتا ہوں تاکہ ہمارا دوبے اکبر صاحب اوپر تشریف لیا آپ کو خود نظر آ جائے گا دوبے اکبر ہے کام یہ وہ تین ہے اس کی شکل عید بنی ہوئی ہے ٹریکولا کرتے ہیں یہ اس کو دوبے اکبر نظر آتا ہے آپ کو یہ دل پہ یہ دوست ہیں یہ دو ستارے ہیں ایک دو تین یہ تین دھوم کے ستارے ہیں یہ اس کے جسم کے ستارے ہیں یہ دو ستارے یہ دو ستارے اگر دیکھیں نا اس کو اس سے کیسے پہچانیں گے اس کے لیے آگے دو ستارے ہیں ان کو سیدھا پکڑو اور ایسے لے آؤ ایسے لے آؤ یہ والا सीधा है ना तकरीबन ये, दुण। ये दुण। जो सीधा है इसको कहते हैं कि यह है दुबे अकबर के आगे दरीलाए लिखा भी देखो दुब दुब लिखा है यह मीराक लिखा है यह मेगरेज लिखा है पता नहीं किया है यह फेकदा लिखा है یہ سارے عربی نام ہیں ان کو بگاڑا ہے عیسارے نا جس جس کے اندر ال آتا ہے وہ سارے کے سارے سمجھو عربی کے نام ہے پتہ نہیں کیا ہے لیکن بلند ہے یہ عربی کا نام بلند دکھا دیجیے ہاں انتہائی بلندی پستی آ جائے گی ان اب یہ ابھی یہاں کروا کے ٹھیک ہے اور انہوں نے اس کی سیکھ بھی رہنا یہ ایسے ہی چلیں گے جی روپئے یہ اپنی جگہ سے ایسے حرکت کر رہی ہے یہ تھوڑا سا نیچے آ رہا ہے لیکن محسوس نہیں ہو رہا اب دیکھیں آپ کو ایک فائد نظر آئے گا ये दो सितारे हैं ना ये दो सितारे उस वक्त बिल्कुल इसकी सीट में थे अब बिल्कुल सीट में नहीं ये थोड़ा सही दस मामूली साहब ठीक है ना इससे पता है कि यह भी थोड़ी हद तक करता है अब जो है जो थोड़ा सीट में आ गए थे गरीब है ना अब ये यहां आ जाएगा आस्ते आस्ते नीचे ये जब क्योंकि इसकी दुम का आखिरी सितारा ये आ रहा है ये जब दुम का आखिरी सितारा इसका जो ये संतोलवास है ये वाला इससे थोड़ा सा आगे निकलेगा तो हम समझेंगे कि ये इधर फिर अभी नहीं पहुंचा अब दिन हो गया मेन मसला ये है इधर अभी वो, वो सितारा चला गया یہ سمجھداری نہیں یہ اس کی تقریباً بالکل اوپر پہنچ گیا ستارہ ٹھیک ہے اب معمولی سا تھوڑا سا ادھر جائے گا تو اب یہ بالکل انتہائی بستی پر انتہائی بستی پر پہنچ گئی یہ اب ادھر سے غروب ہو گیا تو ادھر سے لگلی اسٹار نکل آئے ہے یہ نظر آ رہا ہے یہ لگلی اسٹار شروع ہو گیا اس میں پیچھے لے جاتا ہوں یہ تھا شروع رات میں ادھر تھا اس کا تھا اس کو دم کو بنائے دیکھیں آپ کو نظر یا اثر کو دیکھ یہ اکبر بھی دیکھ لیا یہ اکبر صاحب دیکھیں یہ جو ستار اس کے یہ دو یہ تین یہ دم کے ستارے یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک ستارہ یہ دو ستارے یہ پنجے کے اوپر بنا اسی طرح یہ آگے اس کا پاؤں یہ بنائیں ایک پیچھے والا پاؤں دو ستارے یہ اور ایک یہاں پر موجود ہے اس سے بنایا بس ایسے بنائیں ہیں یہ اس کے منہ کے تین ستارے یہ اس کی وہ ہے نا یہ جسم ہے ایک ستارہ یہ ایک یہ تیسرا یہ ان تین سے ملا کر انہوں نے یہ منہ فرض کیا ہوا یہ ایک ستارہ یہ ہے ایک ستارے یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے اس کے میں مزید اس کی روشنی ہلکی کرتا ہوں تاکہ لارج سٹی کی روشنی کر ابھی نظر آئے ایک دو تین یہ چار پانچواں ستارے اس کے یہاں پہ ہی ہیں نظر نہیں آ رہا ہے یہ پہلا اور چوتھا ان کے آپس میں سیدھا ایسے رینک نہیں آتی ہے پھر ادھر سے نبے درجے کزابی بنا کے ادھر آ جائے تو یہ پولارس ٹھیک ہوگی یہ تقریباً نبے درجے کا ہے یہ تقریباً نبے درجے کزابی بنائیں گے تو یہ پولارس آ جائے گا یا اس کا یہ اور ستارہ یہاں پر موجود ادھر ہے وہ اگر نظر آ رہا ہے تو پھر ادھر سے دونوں اس ستارے اور ستارے کے درمیان لے جائیں اور ادھر اس کو یہ کھینچنے آتے تب بھی یہ سامنے نظر آئے گا یعنی دوسری جو ٹانگ ہے دوسری جو بھی ہے اس کے درمیان سے ایسے نظر آ رہے ہیں ادھر کا رہنا ہے اس کو ایسے ہے اس کی ٹانگیں اوپر ہیں کرسی میں بیٹھی ہوئی ہے ٹانگیں اوپر کی ہوئی ہیں انہوں نے اور یہ وہ کر رہی ہے آئینہ ہے یا کیا ہے یہ کنگی کر رہی ہے ایسے بنائیے شاہی تصویر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں ٹھیک ہے جی یہ آپ کو سب ستارے دکھا دیے جو جو ادھر مجھے یہ ٹریکولہ ہے یہ ڈبے اصل ہو گیا یہ ڈبے اکبر ہو گیا اور رات کو جو نظر آتا ہے ایک ستارہ آپ کو وہ اگر آپ ادھر چلے جائیں گے یہ شکاری اورین کہتے تھے اورین شکاری آپ کو پتنگ کی طرح نظر آیا تھا مفتی رنو رحمان صاحب مجھے بتا رہے تھے کہ یہ اس طرح کے شکاری ہیں ایک یہ دوسرا یہ تیسرا یہ چوتھا یہ درمیان میں یہ ایسے ایک بیلٹ ہے اور ایک یہ ہے یہ تھوڑی سی لڑی سی ہے یہ انہوں نے یہ بنایا کہ یہ پورا شکاری بنایا اس کو چار اس کے یہ بنائے یہ درمیان میں اس کے بیلٹ بنایا ہوئے ان لکھا ہوا ہے انتاب نیتاب بیلٹ کو کہتے ہیں نا ملو. یہ اس کا بیلٹ ہے اور یہ کیا ہے یہ اصل میں تلوار اس کی لٹوائی ہوئی ہے ایسے کہتے تھے تلوار لٹوائی ہوئی ہے یہ اس کا بیلٹ بنایا انہوں نے اور یہ خود آدمی ہے پورا دیکھنا ابھی آدمی بن جائے گی یہ دیکھو ملو. یہ ایسے بیلٹ بنایا یہ ہے یہ تلوار ہے یہ دیکھو تلوار بنایا یہ والا یہ تلوار پوری لٹکائی ہوئی ہے اور ایک کندھا ادھر ہے اس کو پتا نہیں کیا کہتے ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے ریجل پاؤں ہے نا اس کا ریجل ہے اس لیے ریجل اس کو کہتے ہیں بڑا ستاروں میں سمجھا جاتا ہے یہ رکوا ہوگا نہیں ہاں سر یہ تلوار لٹکی ہوئی اسی کو بنایا پتا نہیں کیا بہراب انہوں نے یہ ایک اسٹائل بنایا ہوا ہے ایک مشہور ستارہ ہے اور یہ شکاری کے نام سے مشہور ہے وہ جرمٹ ہے ستارہ نہیں ہے اس کے علاوہ جو سات ستارے جرم نظر آ رہے ہیں کون سا سات ستارے نا ایک جرمٹ ہے سات ستاروں کا چھوٹے چھوٹے کہاں ہے آسمان پہ نظر آ رہے ہیں آسمان پہ جو بوس سات ستارے ہوئی تو تھے نہیں جو میں نے اکبر جو تھا وہ سات ستارے اٹھے یہ تو وہ بات ہوئی یہ والے سات ستارے ہیں یہ دیکھو یہ سات ستارے ہیں یہ سات ستارے تو یہ مشہور ہیں یہ دو والے یہ اور یہ تین یہ ستارے ہیں تین یہ اور چوتھا یہاں پر ہو چکا ہے دبے اکبر کے نیکس بک یہ سات ستارے تو یہ ہے اس کے علاوہ بہت سارے ستارے ہوں گے मोटे मोटा तालु सितारों का हमारे नजदीक बस इतने ही काफी होता है इससे ज्यादा सितारों के अंदर पढ़ना वो फिर बुजुर्ग के अंदर आदमी चले जाते हैं आज बताइए किसमें यह है अगर आप جو ان کے ہوتے ہیں برج جو آپ نے سنے ہوں گے بارہ برج جو ہیں ان میں سے یہ ایک برجی جوزا ہے جمنی اور یہ کینسر ہے ہاں یہ اصد ہے اور یہ کیا نام قدر باکسا ایک ہی پتی میں وہ جو سارے ہیں یہ ٹورس ہے سور یہ حمل ہے ابھی چلا دیں تو خود آتے رہیں گے یہ حمل ہے برج حمل جی ابھی اس وقت نہیں نہیں یہ ایسے ایسے بنے اس بھائی بنیں گے ہمارے پاس ہیں جی ہاں بکی سیاح کیونکہ یہ بیٹ ہے نا ختیش طوار ہے اس کے قریب قریبی ظاہر محدود نہار کے قریب قریب یہ سارے یہ سور آ گیا آپ کو اس کے ساتھ خاص تعلق ہے مجھے پتا اس وجہ سے پوچھنا یہ اللہ کو پتہ ہے نہیں اس کی جو عام توجیات تفاصر میں لکھی ہوئی ہیں بس وہی والی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں نیلا نظر جو ہم نظر جو آسمان نظر آتا ہے بس وہ لوگ تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ منتھ نظر ہے لہذا جہاں نظر ختم ہوتی ہے تو اس کو نیلا نظر آتا ہے اور ہم لوگ کیونکہ اس کے پر قرآن حدیث میں نصوص موجود ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ یہ باقاعدہ آسمان ٹھوس چیز کا نام ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک بعض فرضی چیز ہو اس کو ہم آسمان کہہ دیں کیونکہ ٹھوس چیز کا نام ہے وہ بشہ جو رہاج باندھ جو پوری حدیث ہے اس کے اندر ایک دراز ایک اسمان پہ ہے اس کا دروازہ کھلا دوسری اسمان پہ گیا دروازہ کھلا اس سے پتا جاتا ہے کہ اس کے باقاعدہ افواج ہیں باقاعدہ ٹھوس چیز ہے اور بس سماؤ بنینا ابھی ایتوں اینا نموسی ان حادثوں سے آپ نے بنایا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی ٹھوس چیز ہے محسوس سے یہ کہا چلتا ہے باقی یہ کہ ان لوگوں کو پتا نہیں چلتا ہے شہزادانوں کو تو نہ پتا چلے ہم اس کو مکلف نہیں پتا چل جائے گا ابھی تک نہیں چلا پہلی دو ساری چیزیں ایسی تھیں ہم کو پتا نہیں چلی آستے آستے پتہ چل رہی ہیں یہ بھی امید میں ہوگا کہ جو ان کو نہیں ہو سکتا ہے کو پتہ ان کہ تک بتا تو میں یہ جو جو قدرت ہیں ہے قدرت, قدرت ہیں ان کا اکتشاف کرتے ہیں یعنی لوگ <سؤال> تلاش کرتے ہیں کہ کوئی واقعہ لیکن اس وقت مانتے ہیں جب یہ خود ثابت کر لیں اس سے پہلے نہیں مانتے ہیں ہم تو ان کے ثابت کیے کے بغیر بھی مانتے ہیں زیادہ امام کے بغیر سام ہیں کہ اسی طرح ہے جیسے کہ ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا <سؤال> تاریخ نظر نہیں آتا اس میں وہ چاند ہے وہ فقط ہمیں نظر آتا ہے پیچھے سے کالا حصہ اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ کیا نام اس کا اس کے اندر سے ہمیں پیچھے سے اسمان نظر ایسا نہیں ہے بلکہ ہم چاروں طرف نیلا نیلا ہے تو اس نیلے کی وجہ سے اس کا کالا حصہ بھی ہمیں بھی نظر آتا ہے پھر حقیقت وہ کالا ہی ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے گا جب شروع کی جو تاریخیں ہوتی ہیں سات راتیں اگر ہوں سات راتیں اگر ہوں شروع کی تاریخوں میں تو आपको चांद की काश नजर आ रही होगी मैं दूसरी किसी तारीख को देख लूंगा चांद की काश नजर आ रही होगी लेकिन उसके पीछे खाला हल्का भी नजर आएगा ऐसे ऐसे बोर्ड हल्का नजर आएगा इसका मतलब यह पूरा है चांद बोर्ड पूरा है और लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है और उसके ऊपर क्योंकि चारों तरफ नीला आसमान है तो उस नीलभूमि की वजह से वो चुप जाता है हमें नीला ही नजर आता है یہ آگے والا آ گیا لیو لیو کہیں اصد گزر گیا پھر لیو اس کو کیا کہتے ہیں ایسا کچھ اور نہ اصد کہتے ہیں اس کو چلو اصد ہی ہوگا شدر سے بھی اثر چلتے چار یار وہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی یہ لیو مائنر ہے وہ لیو میجر تھا یہ لیو ہے اور ادھا لیو مائنر ہے چھوٹا اصد بھی ہے جن کو بھی یاد کر لیتا ہے اس کو یہ فائدہ ہے یہ ایک ہار بنایا ہوا ہے انہوں نے تو یہ اس میں ان میں سے نہیں ہے یعنی جو بارہ برج ہیں ان میں سے نہیں ہے یہ الگ سے جنور ہے یہ بھی ان میں سے نہیں یہ الگ جرمٹ ہے نہیں یہ الگ شکاری ہے الگ شکاری اس کی کوئی کہانیاں ہیں یہ جتنے آسمان میں انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اس کی کوئی کہانیاں ہیں کہ یہ کس وجہ سے ان کو ایسا کہا ہے تو اس میں ایک کتاب ہے اس کا نام ہے بزم انجم بزم انجم کے کتاب کا نام ہے اس میں سارے جتنے بھی جدمٹ ہیں سب کے نام بھی لکھے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کی کہانیاں بھی لکھی ہوئی ہاں دلچسپ بہت مزیدار دار ہے اور لمبی لمبی کہانیاں ہیں کہ قرآن بادشاہ تھا اس نے ایسا کیا قرآن کمار نے کوشش کی اس نے اٹھا کے لے لیا اس نے گرفتار کر لیا اس نے اٹھا کے آسمان کریں گے دی ایسے پورا سسٹم ہے یہ ان کو پورا وہ کرتے پہلے زمانے میں کچھ لوگ ہوتے ہوں گے ان کامتھار رات کو لیٹ کر بچوں کو کہانیاں سنانی ہوتی جی پہ آسمان میں دیکھ کر کسی کو اصد بنا دیا کسی کو شکاری بنا دیا کسی کو م... کیا نام ہے رانی بنا دیا کسی کو گھوڑا بنا دیا ایسی چیزیں بنائی ہوئی ہیں یہ گھوڑا ہے اس کے اوپر چڑھ کے ادھر جا رہا تھا راستے میں جن مل گیا اس نے یوں کیا اس کو یوں. وہ سارے ایسے ہے اور ان ایک ہے ایک شہزادہ ہے ایک نیا مسلسلہ ہے عورت کو باندھ دیا تھا اپنے زنجیروں میں اور پھر اس کو چھڑانے کے لیے دوسرا آدمی چلا گیا پتہ نہیں کیا چکر ہے تو وہ ساری کہانی اس کے اندر موجود ہے کسی نے پڑھنی ہو اور اس کے بعد اضافی وقت تو ضائع کرنے کے لیے تو اس کو لے لے تو اس میں کے نام سے کتاب ایک دن موٹی کتابیں اس کے اندر ساری کہانیاں لکھی ہوئی تو اسے آدمی کو کم کم ایک مرتبہ دیکھ لے تو پتا چل جاتا ہے کہ یہ چکر کیا ہے یہ کیوں گھوڑا بنایا ہے انہوں کیوں اس کو کتے بھرائے کتے بنا دو کتے ہیں اس کوے جاتے شکاری اس کے پاس دو کتے تھے اس نے یہ کیا, نے کیا. میں نے وقت رائے کیا تھوڑا سا لیکن وہ ٹھیک بلا دیا فوکس میں یہ سارے بھائی برج جو ہے اس پٹی کے اندر موجود ہے یہ <laughs> ظاہر تو گروج اس کو کہتے ہیں اسی لیے اس پٹی کے اندر وہ سارے گروج جو ہے نا موجود یہ بھوت ہے یہ مچھلی ہے نا در نظر آ رہی ہے یہ ہے، اسی سے باندھی ہوئی ہے شکاری شکار کر رہا ہے اس کا یہ ایریز ہے وہی حمل یہ ہے تو یہ پوری اسی پٹی کے اندر کسی بیلٹ میں سارے جتنی بھی کہانیاں ہیں وہ ساری اسی میں موجود ہیں یہ بارہ بروش وہ اسی میں موجود ہیں باقی کہانیاں اوپر بھی ہیں نیچے بھی ہیں کافی ساری تقریباً اٹھانوے ننانوے اٹھاسی اس میں مختلف جرمن بنائے ہوئے ہیں اٹھاسی کے قریب ہے غالباً اٹھاسی انانوے نواسی نواسی ہے نواسی مختلف جرمت ہیں اور ان جرمتوں میں سے ہر ایک کی اپنی اپنی کہانی ہے کہ کس طرح یہ آپس میں انترافت ہیں یہ اتنا ہو گیا یہ کافی ہم خیال ہے کہ یا اگر آپ لوگوں کے پاس کمپیوٹر ہے تو اس کے اندر آپ ڈال بھی سکتے ہیں اس کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں ایسے چھیڑیں گے دیے اس کے یہاں دبائیں گے شمال میں چلے جائیں گے اس کو دبائیں گے جنوب میں چلے جائیں گے یہ دبائیں گے تو ایسٹ میں آ جائے گا یہ ویسٹ میں آ جائے گا یہ اس کا زینت بالکل سنتر راس دکھا دے گا کہ آپ کے سنتر راس میں کون سی چیز ہے اس وقت یہ جننی آپ کے سنتر راس میں ہے اس وقت تو یہ سنتر راس وہ یہ کلر سے دکھا دے گا وہ کون سے ستارہ اس وقت کہاں موجود ہیں اور کون سے ستارے کا ارتفا کتنا ہے اور سورج کا اتفاق کتنا ہے چاند کا اس وقت کتنا ہے سارا یہ بتاتا ہے یہ سافٹ <خصف> ویئر اور ہر ستارے کا نام بھی اس کے پاس موجود ہے جس ستارے کا آپ نام کہیں گے وہ آپ کو بتا سکتے ہیں <سؤال> ایک اور سافٹ ویئر ہے ووکل کو ان شاء دکھا دیں گے یہ کر دیں ایک اور سافٹ ویئر ہے ووکل کو دکھائیں گے جس سے ہم لوگ چاند کے متعلق جو معلومات ہیں اصل پکی معلومات یہ بھی معلومات دیتا ہے لیکن وہ اس میں زیادہ معلومات ہیں کہ اس کا چہرہ کتنا بن پیسہ ہے اور اس کا سائز کیا ہے اس وقت اور کی بلندی ہے نظر آئے گا نہیں آئے گا کوئی بھی اس میں ہے وہ ایک ان شاء اللہ تک کسی نہیں ہوا ہے موسم